گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دیتے میں نے آپ کے سامنے था کیا تھا کہ بسا اوقات غصہ اللہ تبارہ کا وطالہ کے لیے ہوتا ہے منہ علیہ السلام آئے دیکھا کہ میری قوم بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی بہت پریشان ہوئے موسیٰ علیہ اسلام اتنے ناراض ہوئے اتنا غضب ہوئے کہ اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے تجھے میں نے یہاں چھوڑا تھا نگرانی کے لیے تیرے سامنے ربیعد جلال کے ساتھ شرک ہونے لگ گیا کیا کرتے رہے ہو کہنے لگے یب نوم اللہ تاخت بل ہی عتی ولا میرے سر کے بال اور داڑھی کے بعد چھوڑ دو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا یہ کچھ پوجا کرنے لگ گئے کچھ مخالفت کرنے لگ اگر میں ان کو اس وقت مواخذہ کرتا تو بنی سرائل دو ٹکڑے ہو جاتی پھر آپ نے کہنا تھا کہ تو نے بنی سرائیل کے دو ٹکڑے کر دیے. تو میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا غضب یہ اللہ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر ناراض ہوتے اور وہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالہ کے لیے ہوتی آپ نے فرمایا ان اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا حج کیا کرو ایک شخص کہتا ہے علک الامن یا رسول اللہ ہر سال کر رہے ہیں کیا بعض لوگ اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کر کے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں بس وہ بات جیسی بھی ہو آپ کو شدید غصہ آیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جب آپ کو غصہ آتا تھا شدید خوبصورت چہرے پر جب غصہ آتا تو ایسے لگتا کان نہ آلہ وج رہتے رومان جیسے آپ کی رخساروں پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو دعونی ما ترکتکم جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو ساب کا اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اس طرح کے سوال کرتی تھی اگر میں چھوٹی سی ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرد ہو جاتا اور تم نہیں کر پاتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مخصوص ایام میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں ایک ڈربے میں بند کر دیتے ہیں دور سے روٹی پھینکتے ہیں لم عواق کے لوہا تم مخصوص تعلقات کے علاوہ کوئی فرق نہ کیا کرو یہودیوں کی مخالفت کیا کرو ایک کہتا ہے جی جب مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر ہم یہ فرق بھی نہیں کرتے آپ کو بہت غصہ آیا اس بات پر کیونکہ یہ انتہا پسندی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلاۃ السلام کو غصہ آتا تھا اللہ کی حدود پر اور آپ کا غصہ بر محل ہوتا تھا لیکن ذات پر حملہ ہو ذاتی مسائل ہو اس پر آپ غصہ پی جایا کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے موجود ہیں یہودی آئے آ کر کہتے سام و علیکم. علیکم جناب تو آپ نے فرمایا و علیکم نہیں کہا نہ انہوں نے کہا نہ آپ نے کہا پیچھے سے پردے کے پیچھے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ بولتی کہتی تم پر شام بھی ہو تم پر رب کی لانت بھی ہو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں نے ان کو ان کا جواب دے دیا تھا انہوں نے کہا تجھ پہ ہلاکت ہو تو میں نے کہا تجھ پر ہو ان کی دعا میرے بارے قبول نہیں ہوگی میری دعا ان کے بارے مقبول ہو جائے گی تو پھر آپ نے لانت کا اضافہ کیوں کیا کیونکہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہے تھے ساری کائنات کے سربراہ اور ان پر یہ بدوا سامنے بیٹھ کر دے رہے ہیں خون ہی کھان جاتا بندے کا فرمایا عائشہ علیہ کی بے رف نرمی کو لازم پکڑو انفق کا ما جا افیشین اللہ جان ہو رفق اور نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے و مانوز امن شین اللہ اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں بعض کاموں پہ یہ مزدور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں ان پر غصہ ہی کرنا پڑتا ہے یہاں نرمی کام نہیں کرتی ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو تامن رف کی مالا تا من تامنف جو, جو کام نرمی سے نکالے جا سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں نکالے جا سکتے ہیں. یہ باتیں سارے مسلمانوں کی آپس میں ہے کافر کے لیے تو سختی ہی ہے مسلمان مومن صحابہ اکرام، کافروں پر سخت مومنوں پر نرم نرمی اور سختی کا اپنا اپنا محل ہے اس کو وہاں وہاں استعمال کرنا چاہیے وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے لیکن مومنوں کے لیے نرمی اور نرمی سے فرمایا وہ وہ کام نکل آتے ہیں جو سختی کے ساتھ نہیں نکلتے اچھا عبد دس کا وفد آیا وہی سربراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق تھا کیا بات تھی ان لوگوں کی کہ ہم نبی علیہ السلاۃ والسلام کو ملنے جا رہے ہیں کیا سعادت مند لوگ تھے تو جب مدینہ میں مسجد نبی کے پاس پہنچے تو چھلانگیں لگائیں گھوڑوں سے اور ان کو کھلے چھوڑا بھاگے گئے آپ کی خدمت میں اور جو اشاد قیس تھا وہ نیچے تسلی کے ساتھ اترا سارے گھوڑوں کو باندھا اپنے جسم کے کپڑے سیٹ کیے خوشبو لگائی پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ میں دو صفتے ہیں جن کو میرا رب پسند کرتا ہے تیرے اندر دو ایسی صفات ہے جن کو میرا رب پسند کرتا ہے الحلم بردباری اور دھیما پن یہ دو صفات تیری ایسی ہیں جن کو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. چلاکی تیزی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا دھیما پن بردباری غصے کو پی جانا حادثات کو بہت لائٹ لینا ہلکا لینا فوری رد عمل کا شکار نہ ہو جانا یہ مرد کے مرد ہونے کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا مرد کو دیا اس کی وجہ کیا ہے عورت کی فطرت اور طبیعت میں تیزی ہے بردواری نہیں اگر عورتوں کو حق طلاق دیا جاتا تو یہ تو کوئی بستی نہیں تھی کوئی بھی نہیں بستی تھی اللہ ماشاء اللہ اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں پچانوے فیصد کیس طلاق کے آتے ہیں اور پانچ فیصد باقی کسی کام کے جی کیا ہوا وہ جی غصے میں طلاق دے دی ارے غصے میں طلاق دے دی تو پیار سے کون دیتا ہے غصے سے ہی دیتے ہیں سب بولے نہیں وہ غصے میں طلاق دے دی پچھتا رہا ہے کہ تجھے مرد بننے کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو اور بھی کر لیتی تھی آگ بگولا ہو جانا غصے میں آ کر بڑوں کو گالیاں پکنے لگ جانا بیوی بی بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دینا یہ غصہ ہوتا کیا ہے یہ جمرا ہے یہ انگارہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہو جیسے جیسے غصہ بڑھتا ہے چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے اس کے اندر انگارہ جل رہا ہوتا ہے دہک رہا ہوتا ہے اور جب وہ اس کو نکالتا ہے تو وہ اس کے منہ سے نکل کر دوسرے کے کان میں گھس جاتا ہے پھر وہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے اس نے غصہ نکالا گالیاں دی جس کو دی پھر اس نے نکالنا شروع کر دینا اس کا علاج اس کو ادھر ہی ختم کر دیا ہوتے القاد اللہ المسن لوگوں کو معاف کرنے والے غصے کو پی جانے والے ایسے احسان کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارا کا اطارہ پسند فرماتا ہے اللہ اکبر فرمایا وین قبائل وفواہش اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بے حیائی سے بھی بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں وہ ادا ماں غدی جب کبھی غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں جب کبھی غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں بہت زیادہ معاشرتی بیماریوں کی جڑ یہ غصہ ہے بڑے بڑے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس غصے کی وجہ سے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا پسا تو عقل گھر آیا بیوی جناب تیار ہے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑا اس نے اپنا شہ لگایا ہوا ہے آئے گا تو یہ کہوں گی آئے گا تو یوں پوز کروں گی پوچھے گا کیا ہوا تو پھر یہ بتاؤں گی آج تیری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا آج تیری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا اللہ اکبر وہ آیا تھکا تھکایا اس کو چاہیے تھی راحت اور آرام اس کو آتے ہی اس نے دوز دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کے ساتھ دی عقل میں بھی ناکس ہیں دین میں بھی ناکس ہیں پوچھا گیا کیسے فرمایا اما نقصان و دین اہنہ ان کے دین کا نقصان اور کمزوری یہ ہے کہ یہ ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑتی اور ان کے عقل کا نقصان اور کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے مقابلے میں ان کی دو کی گواہی کو برابر قرار دیا ہے اگر ایک دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں گوا رکھ لوکرا ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے عقل کی کمزور ہے لیکن غصے والی بات نہیں بھولتی باقی ساری بھول جائیں یہ نہیں بھولتی آتے ہی اس کو ڈوز دے دی اس کا اس کو ہائپر کر دیا آتے ہی اس نے یا ماں کے خلاف کوئی بات کر دی ہے. بہنوں کے خلاف بات کر دیم سمجھدار آدمی کی عقل کو کھا جاتی ہے اچھا خاصا سمجھدار ہے ایسی ڈوز دی کہ وہ اس کی عقل معف ہو گئی اور اس نے بے اکلی والی باتیں شروع کر دی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ رب کہہ رہا جس نے ان کو بنایا ہے اور اس کو ان کی مذمت مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ جو مرد کہلواتے ہیں کچھ کہلوانے کے حقدار ہیں کچھ نہیں ہیں مگر سب کہلواتے ہیں ان کو ہیپر نہیں ہو جانا چاہیے ان کو فوراً آگ بگولا نہیں ہو جانا چاہیے ان کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ اختیارات دیے ہیں تاکہ یہ سمجھداری کے ساتھ استعمال کرے بھاگے بھاگے گئے طلاق دے دی بھاگے بھاگے گئے مولوی کے پاس نے کہا ہفتہ دس دن کے لیے بیوی کو چھوڑ جا ٹھیک ہو جائے گی لے جانا غیرت مند تھا وہاں بھی نہیں چھوڑا خاندان برباد ہو گیا ایسے بچے یتیموں سے بدتر ہو جاتے ہیں ایسے بچے یتیموں سے بدتر ہو جاتے ہیں ماں نے ادھر نکاح کر لیا باپ نے ادھر کر لیا بچوں کو کون وارے یتیم ہوتے تو کوئی ان پہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہوتا ان کو تو کوئی یتیم بھی نہیں مانتا خاندانوں کے خاندان میں اسلام آباد میں ایک شخص کو ملا بڑا اچھا آفیسر ٹائپ بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ بےچارا اپنا دماغ کھو بیٹھا پاگل ہو گیا غصے میں تلاش دے دی مولویوں نے ہلانے کا بول دیا غیرت مند تھا وہ بھی نہیں کروایا خاندان اجڑ گیا بستا بساتا باغ اجڑ گیا اس کا اور اس پر وہ بےچارا ٹینشن لے کر دماغ خراب ہو گیا اسے. تو میرے عزیز بھائیو بنیاد کہاں سے ہے غصے سے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے شراب بھی عقل کو کھا جاتی ہے شراب پینے والے کو اسی کوڑے لگتے ہیں غصے والے کو کوئی نہیں سزا دیتا دونوں کا کام ایک ہے دونوں عقل کو کھا جاتے ہیں دونوں کا نقصان تقریباً برابر ہے اس لیے جو شخص اس کو پی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری اس غصے کو پی جانے والی حلم اور بردباری والی طبیعت کو میرا رب پسند کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غصہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کو چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا عبد اللہ بن, بن عمر بن عاص کہنے لگے جی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو پرما تو اللہ کے بندوں پہ نہ ہو وہ تجھ پہ نہیں ہوگا الجزا جو سلوک تم اللہ کے بندوں سے کرو گے اللہ وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا اس کی کئی مثالیں فرمایا من ساتارا مسلمان ستارہ اللہ جو مسلمان کی پرداپوشی کرتا اللہ اس کی کرے گا اب ہونا تو یہ چاہیے جو اللہ کی پردہ پوشی کرے اللہ اس کی کرے گا جزا تو یہ ہے لیکن اللہ کی کون پردہ پوشی کر سکتا ہے تو جو محمد کی پردہ پوشی کرتا اس کی جزا میرا رب دیتا ہے. فرمایا جو شخص مسلمان کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف رفع کرتا ہے من فرجا مسلم من قربتمن قرب الدنیا فرجا اللہ خانوں قربتمن قرب یوم القیامہ فرمایا جو مسلمان کی تھیماع ذاری کرتا ہے گویا اللہ کی تھیماع کرتا ہے جو مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے گویا رب دلدلار کو کھانا کھلاتا ہے قیامت ورز دلال اللہ کہے گا بندے میں بھوکا تھا تو انہیں مجھ خانہ نہیں کھلائے کہے گا کہ یا اللہ تو تو رب العالمین ہے کیسے بھوکا ہو سکتا ہے فرمایا تیرے محلے میں تیرے علاقے میں فن شخص بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا لنِند ہو تو میں بھی وہی تھا من عدع فقط صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا جو شخص میرے دوست مومن سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں فرمایا جو شخص میرے مومن بھائی کی بے عزتی کرتا ہے میں اس کو دلیل کر دیتا ہوں اگر اس نے وہ جرم چار دیواری کے اندر ہی کیوں نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ پھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک اپنے مومن بندے کے لیے سب کچھ کرتا ہے جو میرے مومن بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا جو میرے مومن بندے کے ساتھ برا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا اس کے برے سلوک کی میں سزا دوں گا اس کو تو میرے عزیز بھائیو پر پوچھا کہ میں اللہ کی نراضگی سے کیسے بچ سکتا ہوں کہا تو بندوں کی نراضگی چھوڑ دے اللہ تیری نراضگی تجھ پر نراض ہونا چھوڑ دے اور اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص غصہ پورا کرنے غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو اور پھر غصہ چھوڑ دے پی جائے اللہ تعالی اس کو قیامت والے کائنات کے سامنے بلائے گا سب دیکھ رہے ہیں ادھر یہ وہ شخص ہے جو غصہ نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود غصہ پی جایا کرتا تھا اتنا کہنا ہی کافی ہے ہاں کچھ بھی نہ ملے یہ تھوڑی بات ساری علی روس الخلائق ساری کائنات کے سامنے اللہ بلائے گا یہی بڑی بات ہے اور کچھ نہ ملے یہی بڑی بات ہے خال کے کائنات سب کے سامنے بلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو لوگو یہ وہ ہے جو یہ کام کیا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ ہوروں کو کھڑا کرے گا اور میں یہ ساری ہورے کھڑی ہیں جو تجھے پسند ہے وہ تم لے لو باقیوں کو بعد میں ملے گا سے آواز آئی ابا مسرو سمجھو سمجھو غصہ بہت تھا کوئی پروانی کی پھر کہا پھر پروانی کی پھر کہا مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے پر میں ابو مسعود اچھی طرح سمجھ لو تو یہ تیرا غلام ہے اور تیرا بھی مالک ہے تو اس کا مالک ہے تو تیرا بھی کوئی مالک ہے مفہوم ہے حدیث کا اور جتنی تجھے اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت رب ربلال قدرت پر حاصل ہے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو مارا نہیں آپ نے ایسی تربیت فرمائی اپنے ساتھیوں کی کہ اول تو غلاموں کو مارتے نہیں تھے اگر مار بیٹھے تو ان کو آزاد کر دیتے ایک آیا آدمی جی لانڈی کو چھوڑا تھا بکریوں پر اور اس نے سستی کری اور اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا چیک کر لیں مومن ہے یا نہیں آپ نے فرمایا لونڈی یہ بتاؤ اے اللہ اللہ کہ ہے کہتی ہے اوپر آسمانوں پر میں من آنا میں کون ہوں کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ اس کو آزاد کر دو یہ مومنا ہے بن خطاب رضی اللہ تعالی جیسے جلال والا آدمی ایک آدمی اگر کہتا ہے لا لاتو تین الجن تقدی بالعدل نہ تو ہمیں زیادہ پیسہ دیتا ہے اور نہ ہمارے فیصلے عدل کے ساتھ کرتا ہے ایسا غصہ آیا عمر بن خطار ٹکا بھی دیتے تھے نا اس کا بھائی بولا کہنے لگا بھائی تھا بتیجا تھا کہتا سی بخاری میں حدیث ہے کہتا ہے اللہ کے امیر المن اللہ دوبارہ کا فرماتے ہیں خود و امر بال عرف معافی کو لازم پکڑو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو اور یہ جاہل ہے پول ڈان ہو گئے سارا غصہ جاتا رہا اور راوی کہتا ہے وکان وقافہ کتاب اللہ عمر بن خطاب اللہ کے حکم کے بعد ایک قدم بھی آگے نہیں ایک قدم بھی آگے نہیں جاتے تھے اللہ کا حکم آ گیا ہاتھ کھڑے ہو ایک دفعہ کہتی ہے ایک عورت ہاں کہنے لگے لوگوں بڑے بڑے مہر مانگتے ہو بڑی بڑی رقمیں مہر میں مانگتے ہو جس سے لڑکیوں کی شادیاں رہ جاتی ہیں جب شادیاں تنگ ہوتی ہیں تو پھر بدکاری کے راستے کھلتے ہیں تو لمبے چوڑے مہر نہ مانگا کرو ایک عورت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو طلاق کے وقت واپس نہ لیا کرو تو اللہ تو خزانے کی بات کر رہا ہے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ایک عورت کی بات تو میرے عزیز بھائیوں یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے اللہ تعالی کو خوش کرنے والی بات ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی بات ہے کہ ہم یہ پاگل پن چھوڑ دیں غصہ پاگل پن ہوتا ہے ایک ساتھی آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وسیعت فرمائیں فرمایا غصہ نہ کیا کر کرنجی کچھ اور بتائیں فرمایا غصہ نہ کیا کر اچھا یہ تو ہو گیا کچھ اور بتائیں فرمایا غصہ نہ کیا کر جب غصہ نہیں کرتا بندہ عقل اس کی قائم رہتی ہے اس کے سارے فیصلے درست ہو جاتے اور اگر غصہ اور اس میں چلتے چلے جانا اسی لیے اس کا علاج بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے ایک شخص غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا فرمایا میرے علم میں ایک جملہ ہے اگر یہ بول دے تو اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا فرمایا تو الرجیم پڑھ تو کہتا ہے تو کہ میں پاگل ہوں غصے میں و باللتی ہی احسن اللہ دبارہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو باز کرو ارشاد کرو تبلیغ کرو اور اگر جھگڑا کرنا پڑے احسن انداز سے بات کرو مقالمہ احسن انداز سے کرو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَعَوَا كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمُ آپ ٹھنڈے رہو ایک وقت آئے گا کہ جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا کس کا کا وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ سچے واضح کرتا ہے کسی سے بات چل رہی ہے وہ غصہ کر رہا ہے آپ ٹھنڈے ہیں نتیجہ دیکھ لینا اور اس کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی کہ یہ بھی گرم ہو جب گرم ہو تو پھر عقل جاتی رہے جب عقل جائے گی تو پھر ایسی باتیں کرے گا جس کو میں پکڑ لوں گا وہ اماغ نس گ اگر شیطان چوکا مارے یہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ کو شیطان چوکا مار کے غصہ دلائے تو اعظب اللہ نے شیطان عظیم پڑھ لیا کر اس سے وہ غصہ جاتا رہے گا دوسرا طریقہ فرمایا وضو کر لے غصہ آگ ہے پانی اس کو بجھا دیتی ہے وضو اس کو بجھا دیتا ہے وضو کر لے تیسرا طریقہ فرمایا جگہ تبدیل کر لے میں چھوڑ کر چلا گیا بات ختم ہو گئی جہاں پر زیادہ بات اس طرح کی ہو رہی جگہ چھوڑ کر دور چلا گیا غصہ ختم ہو جائے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں مجھے میرا اس وقت شیطان سے مقابلہ چل رہا ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے اس سے مقابلہ نہیں چل رہا اس وقت میرا شیطان سے مقابلہ چل رہا ہے اور میں نے اس کو پچھاڑنا ہے اس کو گرانا ہے وہ مجھے غصہ دلانا چاہتا ہے میری کامیابی نہ غصہ کرنے میں ہے یہ اپنا مقابلہ سمجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بسر زیادہ بڑا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو میدان میں گرا دے نم شدید کو ربص ہوا میں محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پہلوان اور زیادہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے پر قابو پائے پا جو اپنے آپ پر قابو پائے پا غصے کے وقت ہمیشہ شیطان اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب انسان غصے میں ہو طلاق دلوانی ہو گالی دلوانی ہو بےزتی کروانی ہو اس کے لیے آئندہ راستے میں کانٹے بونے ہوں تو وہ غصے میں سارے کام کرتا ہے تاکہ جو آمنین لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر غصہ بھی اس وقت ہے جب یہ شدید خوش ہو یہ شدید غمگین ہو یہ شدید غصے میں ہو کیونکہ اس وقت اپنے آساب پر قابو نہیں رکھتا اس وقت اس کے اندر غس کا نقصان کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس بات کا احساس کرنا کہ اس کو میں گالی کا جواب گالی میں نہیں دے رہا تو میرے فرشتے اللہ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے ہیں اور جب میں دوں گا تو اللہ کے فرشتے چپ ہو جائیں گے ایسا اللہ تبارک مطالعہ نے طریقہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے بات بھی بن جاتی ہے نرمی کے ساتھ بات بھی نکل جاتی ہے کام بھی نکل جاتا ہے اور معاملہ بڑھتا نہیں دیکھو یاد رکھو فٹ بال آپ نے دیکھا اس نے گیند کو پو مارا اس کے پاس چلا گیا گسا بھی فٹ بال کی طرح ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے قابو کر لیا اور اس کو پی گیا تو پھر اس کی ساری گیم خراب ہو جاتی بیوی <تصفح> نے خامد پر غصہ نکال لیا شوہر نے اپنی ماں پر غصہ نکال لیا یا اپنی بہن پر غصہ نکال لیا یا اور نہیں تو سکول میں جا کر بچوں کی پٹائی کر دی بولے گھر میں لگتا ہے لڑنے لڑنے کے بعد آیا ہے اور ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا ہماری پٹائی ہو گئی آج وہ کہیں تو جا کر نکلے گا اگر اس نے اس کو آپ نے قابو کر لیا تو سارے سلامت رہیں گے اور اگر آپ نے ٹھوکر لگا کر کسی اور پر نکال لیا تو پھر وہ چلتا رہے گا میں سے کوئی ایک حلیم بردبار ہوا تو وہ اس کو قابو کرے گا نہیں تو پھر وہ چلتا رہے وہ نقصان کرے گا وہ خاندانوں کو برباد کرے گا اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی آپس کی محبت یہ سب سے بڑی قیمتی چیز میں اللہف بے قلوبہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفق ڈال دیفقت میں اللہ قلوبہ اگر آپ ساری کائنات کی دولتیں لٹا دیتے آپ مومنوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے بلا اللہ اللہ اللہ یہ میں نے کام کیا ہے تو ساری کائنات کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیز مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے اور غصہ اس کا قاتل غصہ اس محبت کا قاتل ہے اس کو سارے کو سارے کو جمع کر کے ہندوستان میں پھینک دو یہ سارا غصہ جمع کر کے یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف پھینک دو اور پیچھے محبتیں آشتی چاشنی یہ رہ جائے گی اس کو مومنوں میں بخیر دو اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی